بسم بس الرحمٰن الحمۃ الحمۃ اللہ علیہ و رحم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکن عمل علیہ السلام میں موجود تمام خوراً کرمی کو شمار نیک سلام عرض کرتے ہیں اور ہمارے اس فقلافات کا سلسلے درس باب و سلاد درس نمبر چھبیس اور صفحہ نمبر انچاس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرا پیراگراف ہم شروع کر رہے ہیں اور دوسرا پیراگراف ستا نمبر ستر نمبر دس سے شروع ہو رہا ہے اور جو ہے اس میں ہمارے قرات کے بعد چل رہا تھا کل جو ہے اب قرآد میں کل آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ قرعت جو ہے اخراج سے مراد جو ہے فرس نمازوں کے پہلے دو رکھت میں یعنی علم شریف کے بعد ایک صورت کے پڑھنے کو خراد کہا جاتا ہے اصلاف ایک میں باب سالات کے باب میں اور اس میں اگر جن جن کے پاس جو پڑھ سکتے ہیں جس کا یاد ہے اور یاد کر سکتے ہیں ان پر جو ہے اس کا پڑھنا طاقت بھی ہے بے مرنی ہے کوئی ہنگامی سزاٹ ان دونوں کا پڑھنا واجب اور رکن ہے اگر کوئی اس قرآد کو نپ اس کا خوش حسا نپ جان بوجھ کے تو اس کی ہے اگر غلطی سے کوئی آیت ایک چھوٹی نہ کوئی کلمہ رہ جائے تو نماز بادن نہیں والا نہ سے ثواب میں کمی آئے گا یہ فرمایا اس کے بعد جو ہے آخر میں ایک بعض فرمایا تھا اس میں جو ہے کوئی صورتیں ل... کوئی بڑی ایسی صورتیں نہ پڑے جس میں سجدہ واجب ہو ہاں جی یا جو ہے کچھ اتنی لمبی صورت نہ پڑے جس سے وقت فوت ہوتا ہو یا ایسے ہی جو ہے کوئی دو صورتیں عالم شریف کے بعد ایک ہی رکعت کے اندر فرض نماز میں نہ پڑے سوائے جو ہے شرا وضح اور علم نشرّہ کو ساتھ پڑھ سکتے ہیں پہلے وزہر فی العم نشرح اور علم ترکیہ ولی اللہ قریش پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے معنیٰ مرتبی تھے یہ توضیع جی میں نے خلاف کو کر خل دیا تھا اب یہ پہلے دو رکعت کا حکم تو بیان ہو گیا ٹھیک ہے جی اور میں عالم شریف کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے اب باقی رہ گیا چار رکعت تین نوازوں میں آخری دو رکت اور باقی ہے مغرب میں ایک دور اور باقی صبح میں البتہ اور نہیں یہ دو رکت ختم ہو گیا تو پھر وہ جو باقی جو ایک رقعت جیسے ماغری میں باقی ظہر اصر عشاء باقی جو دو رکعت ہیں اس میں کیا حکم ہے فرما اس میں صرف عالم شریف پڑھیں گے اس میں صرف عالم شریف پڑھیں گے عالم شریف کے بعد کوئی اور چیز کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے اور کوئی دعوی نہیں پڑھیں گے آپ <تصال> نے آخر نکال کی ذرا سے آخر میں کہا تھا اور پھر رقعتل باقی ہے باقی رکتوں میں جو دو رکت یا ایک رکت باقی رہ گیا معرم میں ایک رقط ز راصر میں دو رکت اس میں لا یازم اللہ نے ان کیا کی آپ پڑھیں مالفاتیت عالم شریف کے بادشاہ آخر کوئی اور چیز یعنی کوئی اور سرا پھر پڑھنا لازم نہیں ہے اور پڑھ نہیں پڑھ سکتے آپ جان بوجھ کے پڑھیں تو وہ اضافی ہو گیا ایک واجب کا اضافی ہونا بھی نماز کو باطل کرتے اب آگے مزید روماتیں تو ہیں انہیں آخری دو رگتوں میں ہاں جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا باقی عالم اسلام کے فرقے خوی اس میں الحم شریف کے بدلے میں آخری دو رگتوں میں کل تجبیہات البار پڑھتے ہیں الم شریف کی جگہ پر ہم شرنی پڑھتے ہیں تسبیہات اربار پڑھتے ہیں تجرحات ارباض مل سبحان اللّہ الحمد للہ ولا الََ اللّہ و اللہ اکبر بھائی یہی تھا کہباد کے عموماً میں شامل نہیں وہ کلم تمجید میں شامل ہے تصبیہ ہے کے جب نام لیا جاتا ہے اس میں صرف یہ چار تازب آتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک اور منضہ ہے ہاں جی الحمد تمام تعارف اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ اکبر اللہ تعالی ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے اور اللہ تعالی اس بات سے بزرگ و برتر ہے کہ انسان اس کی صفت بیان کر سکے اس کے اوثا بیان کر سکے اس کی کمحقہ و حمد اور تمجید کر سکے تو یہ مبارک تصویر علم شریف کی جگہ پر ہم پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں فرمانے بھائی جائز سے پھر سیاحت و القدلت صحیح سالم ہوتے ہوئے آپ قدرت بھی رکھتے ہوئے یعنی علم شریف پڑھنے پر آپ قدرت بھی رکھتے ہیں اور سیاحت وقت وقت بھی ہیں وقت بھی ہوتے ہوئے جائے سے کیا جیسے آخری دو رگتوں میں عالم شریف میں صرف الحم پڑی جاتی ہے عقول یہ کہ آپ کہیں فی ان آخری دو رگتوں میں یا معرم ایک رگت میں اگر بدل الفاظت ہے علم شریف کے بدلے میں آپ پڑھیں کیا پڑھیں یہ تصویر پڑھیں سبحان اللہ اللہ پاک اور منزہ ہے الحمد للہ تمام تعارفین اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اللہ اللہ اللّہ اللہ کے صبح کوئی معبود نہیں وہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بزرگ کو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ذات ام سعدین اس کا ایک اور تجمہ کیا ہے امام فرماتے و اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ اس چیز سے بزرگ کو بدتر ہے کہ انسان اس کی توصیف کر سکے کما کہوں ہاں جی انسان کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کو احاطہ نہیں کر سکتے لہذا اس کی کما کہو بزرگ بھی بی بیان کرنے سے آج سے مگر جتنا خود ہوتا ہے وہ اتنا کھا لیتے ہیں تو اس تصویر عالم شریف کے بدلے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کتنی دفعہ مرتن آپ کی مرضی ہے ایک دفعہ پڑھیں آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو اور میرارن یا کئی دفعہ کئی دفعہ مراد یہاں تین دفعہ مراد ہے چونکہ چمۂ لفظ مرتن کے چمع کی کم سے کم مقدار تین عدد ہے تو یہاں تین ہی مراد ہے تو ایک دفعہ یا گیا کہ مرارن یا کئی دفعہ کئی دفعہ سے مراد وہی تین مرتبہ ہے جی تین مرتبہ پڑھیں گے تو علم لیکن آپ ایک مرتبہ پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں تین مرتبہ پڑھنے چینتی مرتبہ اگر آپ پاس ٹیم ہے تو تین مرتبہ پڑھیں ورنہ ایک دفعہ پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں علم شریف نہ پڑھ اس کی پر یہ تصویر پڑھیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس تصویر کی بہت بڑی فضلت ہے ہاں اس تصویر کی بہت بڑی عالم شریف کے قائم مقام ہے ہاں جی حدیث میں بھی آتا ہے جو شخص یہ تصویر کثرت سے پڑے گا وہ نہ صرف بھیش میں جائے گا وہ بیشتی ہوگا بیشتی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بحث تمام باقی لوگوں کے بھیش سے زیادہ خوبصورت ہوگا یہ بھی حرمات ہے یہ فرماتے ہیں بحث کی زینت ہے یہ تہذیب بھیش کی زینت ہے ہاں جی تو لہذا اس تصویر کو اس لیے ہمارے عشاء کے نماز کے بعد جو ہے تصویرات میں یہ تصویر سو مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے ہاں جی اسی تصویر کو اور ساتھ ہی پیر کے دن کی ہزاروں والد تصویر میں یہ تصویر موجود ہے اس کو ایک ہزار دفعہ پڑھنے کا کہا ہمارے بلکہ امیر کا بین علیہ رحمٰن تو یہ تصویر جو ہے آپ الحمد دوسری جو تیسرے یا چوتھے تیسری رکد مغرب میں اور باقی تین نمازوں میں جو چار رکھت ان میں ہاں جی تیسری اور چوتھی دونوں رقد میں الحم شریف کے جگہ پر الحمد نہیں پڑھیں اس تصویر کو پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں یا کئی دفعہ یعنی تین دفعہ پڑھیں یہ بات ختم ہوگی ہاں جی اب آگے فرماتے ہیں کچھ نمازوں میں مردوں کے لیے خواتین کے نماز کو یہی قرات کو علم سورے کو آواز سے پڑھنے کا حکم ہے وہ کون سی صورتیں فرماتے ہیں وہ کون سے وقت ہے ویہجب واجف انتاج شرع کی آواز سے پڑھیں جہاں سے پڑھیں بالقرات قرات کے نئے علم سورے کو آواز سے پڑھیں پھر صبح کی نماز میں ہاں جی صبح کی نماز میں ولولی نے اور پہلی دو رگتیں من الماری ولی شاہ عیشاء الخر آخر عشاء سمجھ عام عرم میں عیشہ بولتے ہیں وہی قوتان اللہ سے بولتے ہیں جب اس کو عیشاء آخرت بھی بولتے ہیں کبھی مغرب عیشہ دونوں کو عشاعین بولتے ہیں کبھی مغربین بولتے ہیں دونوں کو ععرب کے ٹیم پر بولیں تو مغروین بولتے ہیں دونوں کے عیشہ کے میں پر عیشائین بولتے ہیں تو عیعہ کو کبھی کبھار عشاء الخرہ بولتے ہیں یشو کے عیشہ کو یعنی بعد والے عیشہ ملاد یہ نماز ہے ان میں ان تین نمازوں میں الحمر کو قرأت کو چہر سے پڑھیں کن کے لیے حکم ہے یہ لے لے مردوں کے لیے مردوں کے لیے حکم ہے فی الحت کو اگر کوئی مرد امام بن کے نماز پڑھا تو اس کے لیے بھی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے ووحدتی یا انسان اکیلا نماز پڑھ رہا جماعت کے بغیر ہاں اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اپنے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں دیر سے پہنچے جماعت ختم ہو چکے تھے تو ان دونوں صورتوں میں اس کو یہ نمازوں کے آواز سے پڑھنے البتہ امام کے لیے جمام جب پڑھ رہے ہو تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ لوگ سن سکیں ہم پیچھے والے صفحے میں لیکن اگر انسان اکیلا پڑھ رہا ہو تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کے دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہو وہ سن سکے اور عورفن جو ہے کہا جائے ہاں اس نے آواز سے پڑھا ہے نہ کافی زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاں جی اتنی آواز باہر نکلے نہ آواز باہر نکلے یہ نہ کہ اس نے چپکے سے پڑھا یہ ستر دنوں بلکہ آواز نکلے بھلو وہاں اس طرح دائیں بائیں والا آدمی سن سکے تو بھی کافی ہے اور فن کہا جائے اس نے آواز سے پڑھا ہے کافی ہے لیکن آواز سے پڑھنا واجف ہے نواش دنیا میں عام طور پر لوگ اس جب اکیلا پڑھتے ہیں جماعت میں تو آواز سے پڑھ لیتے ہیں امام اکیلا پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ جو اس کو حکم کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے چپکے سے پڑھتے ہیں مرن لوگ خواتین کے درجہ کی, کی واجب ہے ان تین نمازوں میں علام صرح کو آواز سے پڑھنا اگر آپ کے گھروں میں بھی اگر آپ کے میاں نماز پڑھتے ہیں اور چپکے سے پڑھتے ہیں ان کو بتا دو یہ حکم دکھاؤ یا بیٹیاں ہیں اپنے ماں باپ جو ہے باپ جو ہے اگر آواز سے نہیں پڑھتے ہیں آپ گھر میں آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے مارو ایشہ چپکے سے پڑھیں آپ ان کو یہ مسئلہ بتا دو ان کو پہنچا دو کہ یہ ابا جو ہے حکم ہے آواز سے پڑھنا واجب ہے دیکھو نہیں یہ سنت نہیں ہے ویہج ہے آتاب نے پڑھ لیا عبرت واجب ہے انت شرح آواز سے پڑھی کرات کو فیسو صبح کی نماز میں اور ولولی نے اور پہلی دو رکھ دے من الماری والعشاء شاعر آخر آخری کے اور یہ حکم لِل رجال مردوں کے لیے ہیں پھر امامت امام امام بل کی نماز پڑھا رہا ہے یا والوحدت عقیٰ پڑھا امامت میں تو اس پر عمل ہوتا ہے لیکن اکیلا پڑھنے سے میں ہمارا اکثر لوگ اس حکم کا پتہ نہ ہونے وجہ سے چپ سے پڑھتے ہیں یہاں کہ یہاں شاشین فرمائے واجف آواز سے پڑھیں جب اکیلا نماز پڑھیں مرد اور پھر باقی جو باقی دو نمازیں اور ہے ضروراثر ہے اس میں مردوں کے لیے بھی حکم یہ چپ کیسے پڑھیں ہاں جی اور پھر باقی میں جو ہے چپ کیسے پڑھیں ولی المارت اور خواتین کے لیے جا جو ہے لا جزو جائز نہیں ہے الجہر آواز سے پڑھنا خواتین کے لیے یہ تمام نمازیں آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ الزاآمت مگر یہ کہ کوئی خاتون امامت کرے دوسرے خواتین کے لیے تو پھر یہی تین نمازیں جن میں مرد آواز سے پڑھتے ہیں عالم سرِ کو وہ خاتون جو امام بن کے نماز پڑھ رہی ہے پڑھا رہے ہیں دوسرے خواتین کے لیے وہ بھی پھر آواز سے پڑھے گی زوراثر میں وہ بھی علم اللہ چپکے سے پڑھتے ہیں مرد بھی چپکے سے پڑھتے ہیں ہاں جی جیسے یہاں پھر میں نے وحیل باواقع علیہ اور باقی سے زوراثر ہے اس میں ایک خواہ امامت سے ہو خواہان فرادی ہو چپکے سے پڑھتے ہیں مرد بھی چپکے سے پڑھتے ہیں پھر ایک قرآد چپکے سے پڑھتے ہیں تمام چاروں رغتوں میں تو یہ خواہ ہاں جی وہ انفرادی ہو خواہ امامت ہو لیکن جو ہے خواتین کے لیے ہمیشہ چپکے سے پڑھنے کا حکم ہے علضمد مغرب کے خاتون امامت کرے تو پھر وہ ان چار نمازوں میں جن میں سے ان تین نمازوں میں وہ بھی قرارات کو آواز سے پڑھے گی <تصفح> الحم سرح کو باقی جو دو نمازیں اس میں پوری نماز چپکے سے پڑھے گی علام شرحِ چپکے سے پڑھیں گے تو پیچھے جو معمومن ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر خود پڑھیں گے خود بھی جو عالم شرح جو پڑھنے خود بھی پڑھیں گے ہاں اپنے جو بھی پڑھیں اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ علام ص اللہ ختم ہونے کے بعد آمین پڑھنے کا حقم ہے سنت برادری جو امین آمین پڑھتے ہیں کوئی زور سے کوئی یہاں تو ہمیں آمین کے بارے میں ہمارے شاست کے کیا نظر ہے آپ فرماتے ویہ گروہ مخروح ہے انتقول کہ کیا آپ کہیں آمین آمین کے لفظ آمین کے معنی قبول فرمائے اس کا تجمہ یہ اس تجب قبول فرمائے اس کا معنی یہ پھر آخر الفاتح علم شریف کے آخر میں آمین کا کہنا مخروح ہے شاست فرماتے یعنی ناپسندیدہ فل امامن خواہ و امام اواماً مامو یا ماموما پھر نماز پڑھنے والا ہو ہاں جی ابا جماعت میں ہو جماعت میں ہو امن فریضاً یا اکیلا نماز پڑھنا ہو ان تمام صورتوں میں امین کا کہنا مخرو ہے ان پتہ سے نماز باتیں نہیں ہوتے ہیں لیکن مغروح فرما شاہ سنیہ لہن کثر مناس ہوں کیونکہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ جامن گمان کرتے ہیں انا من الفاتحہ یہ کہ آمین بھی عالم شریف کا حصہ ہے ان پر لوگ ہمیشہ جب آمین آمین عالم کے بات سنتے ہیں تو وہ اسی کا جز سمجھے گا بھلے ایسے کزالی جبکہ یہ ایسا نہیں جبکہ کہ آمین جو ہے شریف کا حصہ نہیں ہے سے فرماتے ہیں کے پاس پہلے مغروح کا فرماتا واجب ہے اس کا چھوڑنا واجب ہے چیزیں علی رہ یہ حاضل التباس ہے اس دور کرنے کے لیے حاضل التباس اس شعبے کو اس شک کو دور کرنے کے لیے ہاں جی اس شک کو دور کرنے کے لیے جو ہے آمین کا چھوڑنا واجب ہے لہٰذا والا اس میں پھر مالک اب یہاں سوچے اس کو چھوڑنے تو کیا گناہ نہیں آئے گا کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں والا اس میں کوئی گناہ نہیں پھر یہ مالک آپ کو حصہ کرنے پہ یعنی آمین کو چھوڑنے پہ اگر آپ سوچیں کوئی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ صورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا پڑھنا ہاں جی جو ہے مقروع ہے کہ آپ نے شروع میں کہا تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے مغروق ہے نہیں, نہیں پڑھنا چاہیے آمین جو ہے نماز کے اندر نماز سے باہر پڑھیں کوئی مزہ نہیں کہ نماز کے اندر چونکہ اضافی لفظ ہے جو عالم سدح کا حصہ نہیں ہے ہاں نہ کیسے سدح کیسے نہ عالام کیسے لہٰذا پڑھنا جو ہے مخرو یہاں فرمائے لیکن اس لیے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو گناہ ہے والا اس میں کوئی گناہ نہیں پھر مالک آپ کا حصہ کرنا چھوڑنے میں وہ امت تعمین اللزی یوں جب الماخرت آل سنت کی جو ہے ایک یہاں لکھا ہے گرم مرجیا کے نام سے فرخواب پہلے تھا وہ لوگ بولتے ہیں آمین کھیلنے سے گناہوں کی بہشش ہوتے امام کی ماموں کے سب کے سر اس کو ساتھی سے راد کرتے اما وہ آمین جو کہ یوں جب الماخرت کا ثباب بنتا عل امام امام کے لیے وہ تو یہ ہے یسیل الامام و امین امام امین ہو امانت ہو ہاں ولا یہ صرف چوری نہ کرے منت نماز میں سے شین کوئی چیز یعنی رکن ارکان واجبات میں کوئی کمی نہ کرے چوری سے بناتے کوئی کمی نہ کرے سب پورا پورا خلوص سے کریں تو تب امام کی باشش ہوگا اور ماموں کی بھی باشش ہوگا لما قال صلی اللّہ علم چناج رسول اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا وََ من مین صلاحتِ اصوص ہے ہاں یہ ہلاکت ہے اس شاخ جو نماز میں سے کوئی چیز ہے چوری کرے کہ نماز میں سے کوئی چیز چوری کرے اس کے لیے افسوس ہے وہیل ہے فرمایا لہٰذا امام کی ماحولت کا سبب تو بنے گا کہ نماز میں سے کوئی چیز پورا نہ کرے پوری خلوص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پوری نماز وہ ادا کریں گے صحیح طریقے سے خز و سے تو اس کی ماحلت کا سبب بنے گا نہ کسی آمین کرنے سے اس کی ماحولت کا سبب بنے گا ہاں ایسے معموم کے لیے جو ہے آگے بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ شاء ہم کل کے دس میں بتائیں گے اللہ سلام کو سلام